کہ کون ہے نے جناب جی طریقے چھپا. جہان بغرب کے قدومے, قریش میں, مدرسوں میں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 جو قتل ہو گیا اس کو اس صور کے بچے وہ لو تو چٹ لے کہتے ہیں کہ جی ماں صاحب کھاتے پیٹ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 برباد مسلسل مار آش ماربت جلال جلال اے اے دن دا انداز بھی او جلال پھر جا کے دل... جی نہیںلتا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 میٹے میٹھے دنیا جہاں پر لگی ہوئی ہے لگے رہے دوترا تبھی پیغام دے رہا برق تھی نہ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 غیر اچھی مان ہو میرے کلام دیکھ آ جائے اللہ... دور دیکھ کی اللہ... لے گر والے بند کون آئے ختم ہوئی وقت نہیں آیا تربیت آؤ ہر قابل <بادے> بڑے بڑے تربیت, تربیت, تربیت آم ہے پر جوہر قابل ہی نہیں جس تعمیل ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں منتظر <بصدق> منتظر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 منزل تک پہنچ دیا راہ مصیبت جی <laughs> <لازم> نا پید ہے وہ راہی نہیں پہ دستا وہ راہی آئے گا مریشری کسی کا مریشری بزرگ تعمیر ہوا کی یہ رب خولا جیس قرآن یا اقبال اللہ کھلایا تو کھلایا نا قسم خدا دی قرآن میں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 جی قرآن پڑھے گا بابی پڑے گا سرکار تو ہی